شریف کے حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمعرات کا دن تبلیغ کے لیے متعین کیا بعض لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ روزانہ اگر ہمیں تبلیغ کریں فرما اگر میں روز کروں تو مجھے خطرہ دن اکتا نہ جاؤ پریشان نہ ہو جاؤ اس لیے میں نے